اللہ علیکہ یا رسول اللہ سے اللہ اللہ اللہ آیت نمبر 91 بانوے ہے نبے 91 بانوے تین آیتیں ہیں یہ جن کی تلاوت کر رہا ہوں ارشاد خدا بندی ہے بقول اور اس کی قوم کے کافر سردار بولے کہ اگر تم شعیب کے تابے ہوئے تو ضرور تم نقصان میں رہو گے فع فاطت ہومرج فص بحفی داری تو انہیں زلزلے نے آ تو صبح اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے الذين كذبوا شعيبا قل لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرون رہ گئے شعيب کو جھٹلانے والے گویا ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے شعيب کو جھٹھلانے والے ہی تباہی میں پڑے یہ تین ایتیں ہیں قوم شعيب کے بارے میں ان کے ان کے اوپر جو عذاب الہی آیا اس کا بیان ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فیصلہ آسمانی مانگا مگر ان کفار کی سرکشی کا یہ حال تھا کہ وہ اس کے باوجود اپنے ماتحت عام کفار سے یہ کہتے تھے یا مومنوں, یا مومنوں کو اس طرح ورغلاتے تھے کہ خیال رکھنا اگر تم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا دین قبول کر لیا یا اگر تم ان کے دین میں رہے تو اخربی اور دنیاوی ہر طرح کے پورے نقصان و خسارے میں رہو گے تم سے تمہارے باپ دادے ناراض ہو جائیں گے کہ تم نے ان کا موروثی دین چھوڑ کر ایک شخص کے کہنے سے نیا دین اختیار کر لیا اور آج تک تم تجارت میں کم تول کر کم ناپ کر خریداروں کو دھوکا دے کر جو دگنا چگنا نفع کماتے رہے ہو ان سے یکم محروم ہو جاؤ گے وہ اس حرکت پر قائم رہے تو انجام یہ ہوا کہ ان کو سخت نے پکڑ لیا اپنے بچاؤ کے لیے وہ زمین پر اکڑ ہو کر عندے پڑ گئے گویا زمین پکڑ گئے اور اسی طرح ہلاک ہو گئے ان جٹھلانے والوں کو اس طرح تباہ کیا گیا کہ گویا وہ کبھی ان بستیوں میں رہے ہی نہ تھے وہ تو مومنین کو خائب و خاصر کہتے تھے مگر پورے خسارے میں وہ جھٹلانے والے خود ہی پڑ گئے حضرت عبداللہ ابن عباس تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان پر دوزخ کا دروازہ کھول دیا اور کفار گرمی سے تڑپ گئے چاہ خانوں میں ٹھنڈک لینے گھسے تو وہاں اور بھی زیادہ گرمی تھی درختوں کے سائے پانی سے جو ہے وہ نہانا کچھ کام نہ آیا پانی بھی کھولا ہوا پاتے تھے باغے باغے پھرتے تھے شہر سے باہر بادل کے ٹکڑے کا سایہ نظر پڑا جہاں ٹھنڈی ہوا تھی اس کے نیچے پناہ لینے کو جمع ہو گئے عورتیں مرد بچے بوڑھے جوان سب ہی وہاں پر پہنچ گئے کہ ان پر اولا چیخ آئی پھر زلزلہ پھر وہ جگہ آگ سے بڑک اٹھی وہ سب وہاں ہی ڈھیر ہو کر رہ گئے زلزلے سے عمارات بھی تباہ ہو گئیں وہ لوگ اس گرمی میں ایسے بن گئے جیسے آگ میں ٹڈی بن جاتی ہے اللہ اکبر علاقہ مدین میں بہت سے بادشاہ یقے بعد دیگرے ہوئے ہیں جب قوم پر عذاب آیا تو اس وقت وہاں کل بادشاہ تھا وہ بھی ہلاک ہو گیا اس کی بیٹی جو مومنہ تھی عذاب سے محفوظ رہی تھی اس نے اپنے باپ کی ہلاکت کو اللہ تبارک کا بتا جلال نے سلامتی عطا فرمائی الحمد للہ میرا پاک رب ارشاد فرما رہا ہے ان كنت جئت ان كنت من ان كنت من بولا اگر صعبان مبین تو موسا نے اپنا اچھا ڈال دیا وہ فوراً ایک اسدہ ظاہر ہو گیا وہ نظر اضاحیہ بیدرین اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا یہ حضرت موسا علیہ سلاۃ والسلام کا ذکر خیر یہاں پر ہو رہا ہے یاد رکھیے جب حضرت موس علیہ السلام نے اللہ کا فرمان فرعون کو دیا اپنا مقام بتایا تو اسے حیرت ہو گئی کہ میرے سوا اور کوئی رب کیسے ہو سکتا ہے اور نبی و رسول کیسے ہوتے ہیں معجزہ کیا چیز ہے حیران ہو کر بولا کہ اگر آپ اپنے دعوے کی تصدیق کے لیے کوئی معجزہ لائے ہو تو لائیے پیش کیجیے اگر آپ سچے ہیں تو بغیر پسو پیش دکھائیں آپ نے یہ سنتے ہی فوراً اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ ظاہر ظہور عظیم و شان ازدہ بن گیا صرف صورت میں ازدہا نہ ہوا تھا نہ نظر بندی تھی بلکہ حقیقت میں بدل گئی تھی اس کے فوراً بعد یا دوسری مجلس میں آپ نے اپنا داہنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا تو اس کی ہتھیلی جو دیکھنے والوں کی طرف تھی نہایت تیز چمکیلی ہو گئی جس نے اپنی تیزی سے دھوپ کو ماند کر دیا خیال رہے کہ فرعونی جادوگروں نے بھی رسیوں بلیوں بانسوں کو سام بنا کر دکھایا مگر وہاں صرف نظر بندی تھی حقیقت نہ بدلی تھی تو اللہ تبارک وطالعہ نے گزشتہ نبیوں کو مفید معجزات عطا فرمائے چنانچہ حضرت داود علیہ السلام کی آواز میں معجوزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم میں موجزہ کہ ان کے دم سے مردے زندہ اور اندے کوڑے اچھے ہوتے تھے اور مٹی کی چڑیا اسی دم سے اصلی جیگتی جاد کی چڑیا بن کر اڑنے لگ جاتی تھیں حضرت موس علیہ السلام کے ہاتھ شریف میں موجود مگر ان میں یہ قید تھی کے سوائے خاص اشاء کے اور کسی چیز کو سانپ نہیں بناتا تھا اور بغیر بغل میں گئے ہوئے نہ چمکتا تھا مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو اللہ نے مطلق معجزات عطا فرمائے کہ حضور کے ہر عضو میں ہر فیل میں ہر ادا میں معجوزے ہیں یہ معجوزے ہر نبی کو خدا نے ہمارا نبی معجزہ بن کر آیا میرا رب ارشاد فرما رہا ہے ایت نمبر 113 سے 116 تک ہے سورہ اعراف شریف وجاء الصحر فت فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كننا نحن الغالبين اور جادوگر فرعون کے پاس آئے بولے کچھ ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب اجائیں قلنا ان وانتم لمن المقربین بولا ہاں اور اسی وقت تم مقرب ہو جاؤ گے کالو یا موسا اما انطلق اما ان نقو ن الملقین بولے اے موسا یا تو آپ ڈالیں یا ہم ڈالتے والوں میں ہوں کال القو فلم القو سنا سی وبو ام وجا سے جادو کر دیا اور انہیں ڈرایا اور بڑا جادو لائے یہ جادوگروں کا واقعہ ہے سناچہ فرعون کی پولیس مصر کے علاقے میں جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے پھیل گئی بہت جلد ہزاروں جادوگروں کو فرعون کے پاس لے آئی جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ یہ تو بتا اگر ہم حضرت موس علیہ السلام پر غالب آ گئے تو کیا ہم کو تیری طرف سے علاوہ ہمارے مصارف و اجرت کے کچھ انعام بھی ملے گا وہ جوش میں بولا کہ یہ تم کیا کہتے ہو تم کو بہت باری انعام بھی ملے گا اس کے علاوہ تم کو درجے و عزت بھی عطا ہوں گے کہ تم سب میری بارگاہ میں مقرر ہو جاؤ گے میرے ارکان دولت میری پارلیمنٹ کے خاص ممبر بن جاؤ گے تم کسی طرح حضرت موسا کو مغلوب کرو جو چاہو لو سناچے مقابلے کے لیے دن وقت اور ایک وسیع میدان مقرر ہو گیا اس مقابلے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہر طرف تشہیر بھی کر دی گئی وقت مقررہ پر فریقین میدان میں پہنچ گئے اس میدان کے ارد گرد لاکھوں تماشائی موجود تھے ہزاروں جادوگر اور ایک طرف حضرت موس حضرت ہارون علیہ صلاحت السلام جو وہ جمع ہو گئے جادوگروں نے حضرت موس علیہ السلام کا احترام کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اپنا اثر پہلے آپ ہیں کہ اور اگر ہم کو اجازت دیں تو اپنا پھینکنا ہم جاری کریں کہ یہ موجودہ بانس رسے وغیرہ پھینکیں آپ نے نہایت فراغ دلی سے فرمایا کہ پہلے تم ہی اپنی چیزیں پھینکو پھر کیا تھا انہوں نے یہ چیزیں میدان میں پھینکی تو سارے فرعونیوں تماشائیوں کی نظر بندی کر دی سب کو یہ سارا سامان چھوٹے بڑے سانپ بنا کر دکھا دیا سب کو ڈرا دیا بڑا بھاری جادو کیا کہ میلوں مربع والا میدان سانپوں سے بھر دیا معلوم ہوتا تھا کہ سامپوں کا سمندر لہرا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ رب فرماتا ہے وہ او حینا الی موسی ان القی عصاک فاذا هي تلقف ما یفیکون اور ہم نے موسی کو وحی فرمائی کہ اپنا اسا ڈال تو ناگا ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا فوقع الحق وبطل ما كانوا یعملون تو حق ثابت ہوا اور باطل ہوا جو وہ جو باطل ہوا فلی بن قالبو ساغرین اور یہاں وہ مغلوب بڑے زلیل و خوار ہو کر پلٹے ولقین اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے کالو عمنا بولے ہم ایمان لائے جہاں کے رب پر رب موسا و ہارون جو رب ہے موسا اور ہارون کا جب جادوگروں نے اپنا پورا زور صرف کر دیا اور میدان مقابلے کو مصنوع اسام کو اژدہوں سے دیا لوگوں کو ڈرا دیا تو ہم تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی کہ اب موقع ہے آپ اپنا اصا ڈالیں چنانچہ آپ نے اصہ ڈالا اصح کا ڈالنا تھا کہ وہ عظیم و شان ازدہ بن گیا اور اس میدان کے سارے مصنوعی سانپوں اور کو ایک ایک کر کے نگل گیا دیکھتے ہی دیکھتے میدان بالکل خالی ہو گیا پھر اس نے تماشائیوں کی طرح رخ کیا سارے فرآوں میں بگڑ مچ گئی بہت لوگ کچل کر مر گئے آپ نے اس کی گردن پکڑ کر اٹھایا تو پھر وہی ہلکی پھلکی لاٹھی تھی حق یہی تو نبوت موسا اسا کا موجزا ہونا دین موسا کا درست ہونا ثابت بلکہ ظاہر ہو گیا اور آج تک جو کچھ جادوگر کرتے رہے تھے اس کا باطل ہونا سب کو معلوم ہو گیا جادوگروں نے سوچا کہ اگر اصح موسوی بھی ہمارے سامکوں کی طرح ایک شوبدہ یا نظرمندی ہے تو ہمارے رسے باندھ جو سینکڑوں مند تھے یہ کہاں گئے اور اس قدر وزنی چیزیں نکل جانے کے بعد اس کا وزن ایک ماشا بھی نہ بڑھا یقیناً وہ موجزہ ہے حضرت موسا علیہ السلام کو جادوگر نہیں بلکہ اللہ کے سچے نبی ہیں چنانچہ وہ خود نہیں گرے بلکہ رب کی طرف سے سجدے میں گرا دیے گئے انہوں نے شکریہ یا اظہار وفاداری یا اپنے ایمان کے لیے سجدہ کیا اور سجدے میں گر کر بلند آواز سے بولے کہ ہم اس پر ایمان لائے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے یعنی وہ جسے حضرت مسا و ہارون علیہ السلام رب العالمین بتاتے ہیں جو ان دونوں کا رب ہے اس پر ہم ایمان لائے فرعون اور اس کی ربوبیت کے عقیدے سے ہم پھر گئے ہم توبہ کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تو یہ حضرت موس علیہ السلام کا مشہور و معروف واقعہ ہے جو یہاں پر بیان ہوا میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آئے تمبر ایک سو ہے اور ایک سو من ہے وقال محمد ہرانا فمان البی ممین اور بولے وہ تم کیسی بھی نشانی لے کر ہمارے پاس آؤ کہ ہم پر اس سے جادو کر دو ہم کسی طرح تم پر ایمان لانے والے نہیں طوفان اول اول مفت سال تو بیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور گن یا اور مینڈک اور خون جدا جدا نشانیاں تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی اس آیت مقدسہ میں دیکھیے فرعونی لوگوں نے جب حضرت موسی علیہ السلام کے چار معجزے دیکھے بیدا فرآپالی پھلوں میں کمی مگر وہ ایمان نہ لائے بلکہ سرکشی سے حضرت موسی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ خواہ کتنے ہی معجزات ہم کو مسہور کرنے کے لیے دکھائیں ہم اپنے دین میں ایسے پختہ ہیں کہ آپ پر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے تب حضرت مسئل السلام نے دعا کی اے رب کریم فرعون سخت سرکش باغی انادی ہے اس کی قوم نے بڑی بےد عہدی کی ہے تو ان پر ایسا عذاب دے جو فراؤنیوں کے لیے سزا ہوں میری قوم کے لیے نصیحت اور بعد والوں کے لیے بھی نصیحت ہوں بس آپ کی بد دعا کرنی تھی کہ سب سے پہلے ان پر پانی کا عذاب آیا جو پھروں کے گھروں میں قریب قدم گیا کھیتوں باغوں میں کھڑا ہو گیا چھوٹے بڑے فرونیوں کے گلے گلے پہنچ گیا شمبا سے شمبہ تک رہا کوئی فرونی بیٹھ نہ سکا جو بیٹھا یا نیند میں جھونکا, گر جھونکا کھا کر گرا ڈوب گیا مگر لطف یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے گھر بالکل محفوظ تھے آخر فراؤنی اور فراؤنیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت خوش آمد کی ایمان لانے قوم اسرائیل کو آزاد کرنے کا مضبوط وعدہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی طوفان دفع ہوا اللہ کی شان کے پانی خشک ہونے کے بعد ان کے باغوں میں پھل کھیتوں میں دانے پہلے سے کہیں پیدا ہوئے تو بولے کہ یہ عذاب نہ تھا بلکہ یہ رحمت تھی اس نے ہمارے باغوں کھیتوں میں خات کا کام دیا ہم تو ایمان نہیں لاتے ایک ماہ یا ایک سال یا کچھ کم و بیش آرام سے رہے پھر ان پر ڈڈیوں کا عذاب بھیجا گیا پہلے ٹڈیاں ان پر بادل کی طرح چھا گئی ختم کر دی پھر سارے مصر علاقے پر گری تو ایک ایک گز اونچا فرش لگ گیا کھیتیاں باغات مکانوں کے کباب بلکہ مکانوں کی چھتیں فرونیوں کے کپڑے بلکہ ان کے سارے سامان حتیٰ کے کباڑوں وغیرہ کی کیلے بھی کھا گئیں مگر بنی اسرائیل ان سے بالکل محفوظ رہے آخرے کار فرونی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمتی کرنے آئے ایمان تقوی اختیار کرنے اور ظلم سے ستم کر دینے کا ظلم و ستم ختم کر دینے کا وعدہ کیا حضرت مصلح جنگل میں تشریف لے گئے اثر شریف سے چوطرفہ اشارہ کیا فورن ٹڈیاں طرفہ پھٹ گئیں جہاں سے آئی تھی وہاں چلی گئیں سارا علاقہ صاف ہو گیا چاہے عامی لوگ اپنے کھیتوں باغوں میں پہنچے تو دیکھا قدرے دانا اور پھل باقی تھے بولے یہ وقع پھل دانا ہم کو کافی ہیں ہم ایمان نہیں لاتے پہلے سے بھی زیادہ سرکش اور بد عمل ہو گئے یہ عذاب بھی ایک ہفتہ رہا تھا ایک ماہ یا ایک سال یہ کچھ کم و بیش آرام سے رہے پھر اللہ تعالی نے ان پر جوؤں کا عذاب بھیجا تو برا حال ہو گیا اس طرح کہ حضرت مس علیہ السلام ایک ریت کے ٹیلے پر گئے وہاں اصا مارا تو ریت کے ذرے جو کی شکل میں تبدیل ہو کر پھر کے گھروں میں پہنچ گئے ان کے کھیت باغات فرونیوں کے بال کھال سب کچھ چاٹ کر گئے اگر فرونی کرتا جھاڑتا تو دو چار سیر جوئیں جڑ پڑتی اور پھر ہی رہتی فرونیوں کے سر موچے بویں ہاتھ پاؤں کے بال تک چٹ کر گئیں کھانا پکاتے ہوئے جو سے بھر جاتی آٹا جوپر ہو جاتا یذا بھی سادن رہا اگر اسرائیلی محفوظ رہے آخر کار فرونی چیخ پڑے حضرت عمر علیہ السلام کی بارگاہ میں آجزی کرتے ہوئے حاضر ہوئے روئے چیخے چلائے ایمان بخوا کا وعدہ کیا آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ دعا فرمائی اور عذاب سے انہوں نے نجات پائی نجات پاتے ہی بولے کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ بڑے جادوگر ہیں کہ انہوں نے اساس ریت کے ذروں کو جمعے بنا دیا ایمان نہ لائے پہلے سے بھی زیادہ خبیز بن گئے ایک بولا اللہ اکبر کبیرا پہلے سے بھی زیادہ خبیز بن گئے ایک ماہ یا ایک سال آرام سے گزرے کہ ان پر مینڈکوں کا عذاب اللہ تعالی نے بھیجا پھر اونیوں کے گھروں کنویں کھانا پانی میں مینڈک ہی مینڈک ڈھک تھے جہاں پھر بیٹھتا اس کے چاروں طرف ایک گز اونچے مینڈک ہوتے بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک اس کے منہ میں داخل ہو جاتا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو لکما پیچھے مینڈک پہلے منہ میں پہنچ جاتا پکتی آڈیوں پانی سے گھروں میں مینڈک ہی میں آخر کار پھر اونی پھر مسا علیہ السلام کی خدمت میں روتے ہوئے پھرونی آئے آہزاری کرتے ہوئے حاضر ہوئے بولے ہمسا اس بار تو ہم مر گئے دعا کرو کہ یہ عذاب دفع ہو جائے آپ نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مینڈکوں کو دریا میں جانے کا حکم دیا عذاب دور ہوتے پھر اپنے وعدے سے مکر گئے پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ خبیص ہو گئے اور پھر ایک ماہ یا ایک سال بعد آخری پانچویں عذاب کا آم، معاملہ ہوا یعنی خون ظاہر ہوا یہ پچھلے سارے عذابوں سے سخت تھا اولند ریائے نیل کا پانی تازہ خالص خون بنا پھر کنویں گھروں لوٹے گلاس کا پانی خون بنا پھر ہانڈی کا شوربہ خون اب فرعونی پیاسے مرنے لگے تو درختوں کے پتے چباتے تاکہ ان کے رس سے پیاس بجائیں مگر ان سے بھی خون ہی نکلتا اسرائیلی اس عذاب سے بالکل محفوظ تھے فرعونی حکم دیا کہ ایک پلیٹ میں کبتی اور اسرائیلی ایک ساتھ کھانا کھائیں تو یہ حالت ہوگی کہ گفتی کی جانب خون اور سبتی کی جانب شوربہ پھر حکم دیا کہ سبتی اپنے اسرائیلی اپنے منہ میں شو پانی شوربہ پانی شوربہ لے کر گفتی کے منہ میں اس کی کلی کر دے تب یہ معلوم ہوا کہ اسرائیلی کے منہ میں پانی یا شوربہ اور کپتی کے منہ میں پہنچ خون ہوتا تھا تو اللہ نے کپتیوں کو اتنا ضلیل کیا کہ ان میں ان کے منہ میں اسرائیلیوں سے کلّی کرا دی اس سے پہلے وہ اسرائیلیوں کے ساتھ کھانا تو کیا ان کو اپنے ساتھ بٹھانا بھی گوارا نہ کرتے تھے مگر تھے بد نصیب اس لیے ان کی آنکھیں ان سے بھی نہ کھلی بہرحال اللہ تعالی نے ان پر مختلف عذاب بھیجے ان عذابوں کی کچھ تفصیل اپنے سماعت فرما لی ہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 142 ہے ہے ارشاد خدا بندی اور ہم نے موسا سے تیس رات کا وعدہ فرمایا اور ان میں 10 اور بڑھا کر پورا کیا تو اس کے رب کا وعدہ پوری چالیس رات کا ہوا اور موسا نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم پر میرے نائے بہنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کی راہ کو دخل نہ دینا تو حضرت موسا علیہ السلام نے فرعون کے ڈوبنے سے پہلے بنی اسرائیل سے مصر میں وعدہ فرمایا تھا کہ جب تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے گا تو تم کو اللہ تبارک کا وطالعہ اپنی کتاب عطا فرمائے گا جس میں کرنے نہ کرنے کے احکام تفصیل بار بیان ہوں گے ہلاکت کے بعد جب آپ قوم کو لے کر بخریت شام میں پہنچے تو اپنے رب سے اس کتاب کے متعلق دعا کی تب اللہ نے حکم دیا کہ آپ طور پر آئیں اور وہاں تیس دن کا چلہ فرمائیں تب رب آپ کو طوریت عطا فرمائے گا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حسب حکم اللہ پر پہنچے وہاں تیس روز روز کے طریقے پر رکھے کہ میں کچھ نہ رات میں مسلسل دن رات کے روزے رکھے جب تیس دن پورے ہوئے اور آپ خاص پہاڑ پر پر حاضر ہونے لگے تو دل میں خیال آیا کہ شاید میرے منہ میں مہک آ رہی ہے اور میں دربار خداوندی میں جا رہا ہوں یہ سوچ کر مسوا کر بھی پھر پہاڑ پر چڑے تو فرمان میں خداوندی آیا کہ دس روزے مزید مطلب جو ہیں وہ رکھیں چنانچہ آپ نے دفت رضے اوٹ رکھے اس طرح چالیس دن کا چلہ پورا فرمایا جکم زی سے روزے شروع ہوئے اور دسمی ذل حج کو چلہ پورا فرمایا اسی دن کو توریت عطا ہوئی یعنی دسمی ذل حج کو مگر بعد محققین مفسرین نے فرمایا کہ توریت ماہ رمضان میں عطا ہوئی بہرحال یہ اس کی کچھ ڈیٹیل تھی جو کہ آپ نے جو ہے وہ سماعت فرمائی میرا پاک رب ارشاد فرما رہا ہے اور جب موسا ہمارے وعدے پر حاضر ہوا اور اس سے رب نے کلام فرمایا کی میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں دیکھوں فرمایا مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا گا لے پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا اسے پاش پاش کر دیا اور موسا گرے بے ہوش پھر جب ہوش ہوا بولے پاکی ہے تجھے میں تیری طرف رجول آیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں میرے پیارے بھائیوں اس آیت مقدسہ کے ترجمے سے ہی جو باتیں معلوم چلی وہ بالکل ظاہر ہیں کہ جب حضرت مس علیہ السلام اس بار تو ریت لینے پر پہنچے اور انہوں نے عبادت ریاضات چلے کی دوسری مدت چالیس دن پورے کرنے تور میں پھر یہ دوسری مدت پوری کر کے تور پر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ ان سے کلام فرمایا تو اس کلام کی لذت میں وہ ایسے محب ہوئے کہ انہیں رب کے دیدار کا شوق پیدا ہو گیا انہوں نے فرمایا کہ جب اس کے کلام میں یہ لطف وزاد ہے تو اس کے دیدار میں کیسی فرحت کیسی لفظ کیسا سرور ہوگا نہایت ہی شوق کی حالت میں عرض کر بیٹھے کہ مولا مجھے اپنی ذات اپنا جمال اپنا دیدار دکھا اسی طرح کہ اس طرح کے دکھانے والا تو ہو اور ان سے اس طرح کے دکھانے والا تو ہو اور ان آنکھوں سے تجھے دیکھوں اللہ نے فرمایا اس وقت تو مجھے نہ دیکھ سکو گے اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرنا تو ممکن ہے مگر ہے خلاف قانون کوئی اس کی تجلی کو یہاں جھیل نہیں سکتا میرا پاک رب ارشاد فرما رہا ہے سورہ اعراف ہی کی آیت نمبر 145 وَقَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِضَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُبْحَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذ سعلی کم زدار الفاظ اور ہم نے اس کے لیے تختیوں پر ہی لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل اور فرمایا اے موسا اسے مضبوطی سے لے اور اپنی قوم کو حکم دے کے اس کے اپنی قوم کو حکم دے کے اس کی اچھی باتیں اختیار کر میں عنقریب ہی تمہیں دکھاؤں گا بے حکموں کا گھر اللہ اکبر کبیرہ تو درس یہ دیا گیا کہ اللہ تبارک بطالیہ نے حضرت موس علیہ السلام کے لیے اس موقع پر تو تختیوں پر لکھی تو میں دو, دو چیزیں خصوصی طور پر تھی. ایک تویت میں سارے ہی شرعی احکام موجود تھے اللہ تبارک کا بطالیہ جللہ جلال نے شرح احکام ظاہر ہے کہ یہ نصیحت بنی اسرائیل کے عمل کے لیے تھی دوسری ہر چیز کی تفصیل جن میں علوم غیبیہ اسرار الہیہ رموز و اشارات وغیرہ یہ حضرت موس علیہ السلام اور علماء بنی اسرائیل کے لیے تھی اللہ نے حضرت موس علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اور کو مضبوطی سے پکڑ لیں اس پر پورے طور پر عمل کریں اس کے علوم اپنے سینے میں جمع کریں اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو حکم دیں کہ طوریت میں عام احکام اچھے ہیں مگر بعض احکام بہت ہی اچھے ان بہت ہی اچھے اح... احکام پر ضرور, بل ضرور عمل کریں کہ وہ واجبات اور فرائض ہیں باقی اچھے کام پر, احکام پر بھی عمل کریں آ, کیونکہ وہ مستحبات اور نوافل میں سے ہیں اگر انہوں نے تو پر عمل کیا تو رب ان کو فرعونیوں کی بستی مصر کا بادشاہ بنا, دیں گے بنا دے گا یہ انعام تو دنیا میں ملے گا اور اللہ تبارہ کا تعالی جو ہے وہ آخرت میں بھی اس کا سمر اور پھل عطا فرمائے گا سنا چاہیے جی میرا پاکستان ارشاد فرما رہا ہے سورہ اعراف ہی کی آیات مقدسہ ہیں خدا بندی ہے اور جب وہ گرے اپنے ہاتھوں پر اور سمجھے کہ ہم بہکے بولے اگر ہمارا رب ہم پر مہر نہ کرے اور ہمیں نہ بخشے تو ہم تباہ ہوئے یہ بڑا مشہور واقعہ ہے بچڑے والا یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موس علیہ السلام کو تو کے لیے کوہ طور پر بلایا آپ نے اللہ سے کلام کیا اُدھر قوم میں موسا نے یہ غزل کیا کہ ان کی غیر موجودگی میں اپنے اس زیوروں سے بچڑا بنا لیا جو پھر سے حاصل کیا تھا وہ صرف سونے کا مجسمہ منا تھا بلکہ اس کا جسم گائے کا تھا کھال گوشت گوشت وغیرہ کا مجموعہ پھر بے جان نہ تھا بلکہ جاندار تھا چنانچہ وہ بچڑے کی طرح آواز نکالتا تھا یہ لوگ عجیب چیز دیکھ کر اس کی پرستش کرنے لگے انہوں نے یہ نہ سوچا کہ وہ بچڑا نہ تو ان سے گفتگو کرتا ہے صرف بے معنی آواز دینا اور چیز ہے گفتگو اور سوال جواب کچھ اور چیز اور نہ ہی وہ دنیاوی اخروی ہدایت دیتا ہے وہ تو محض جمادات حیوانات میں سے ہے ان لوگوں نے ہر طرح سے اسے معبود بنایا کہ جب وہ بولتا تو اس کے سامنے سجدے میں گر جاتے جب خاموش ہوتا تو اس کا تواف کرنے لگتے اس کے آگے ناچتے کودتے گاتے بجاتے تھے اچھلتے کودتے تھے وہ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے نرے ظالم یعنی فاشق اور کافر تھے پھر جب انہیں اپنے کیے پر سخت شرمندگی ہوئی اور وہ سمجھے کہ ہم تو گمراہ ہو گئے خواہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی سے پہلے کہ ان میں بعض لوگ شرمندہ ہو گئے یا حضرت موسیقی واپسی کے بعد جو ہے انہوں نے وہ شرمندہ بہرحال ہو گئے کہ سبھی توبہ کر بیٹھے تو بولے کہ اگر رب ہم پر رحم نہ کرے ہم کو نہ بخشے تو ہم بالکل تباہ ہو جائیں گے کہ ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی غرض یہ کہ وہ بائیں الفاظ توبہ کرنے لگے یاد رکھیے کہ حضرت موسا علیہ السلام جبریل یعنی سامری بڑا کاریگر بھی تھا یہ موسا وجہ تھا اور بنی اسرائیل میں منا ہوا بھی اس نے سب اسرائیلیوں سے کہا کہ اپنا زیور میرے حوالے کرو انہوں نے حوالے کر دیا اس نے ان سے بچڑا بنایا اور اس کے منہ میں وہ مٹی ڈالی جو حضرت جبرائیل کی گوڑی کی ٹاپ سے مس ہوئی تھی اس سے سونے کا بچڑا اصل بچڑا بن گیا زندہ ہو کر آواز کرنے لگا سامری بولا کہ خدا یہ ہے اس کی پرست کرو سب اس کی پرست میں گرفتار ہو گئے اسے سجدہ کرنے لگے اس کے آگے ڈانس کرتے ناچتے کودتے گانے بجاتے تھرکنے لگے اللہ اکبر کبیرہ ایسی گمراہی میں جو ہے وہ لوگ اور اپنی قوم کو بھی سخت جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ ڈانٹا اور ان کی بھی توبہ کا واقعہ بھی اللہ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا مفسرین نے بیان فرمایا میرا رب ارشاد فرما رہا ہے وک انات ن تئی اشرت ابتن و این موسا نت اشرت عی مکل اور ہم نے انہیں بانٹ دیا بارہ قبیلے گرو گرو اور ہم نے وہی بیجی موسا کو کہ جب اس, سے اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اسی پتھر سے اپنا آسا مارو اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا اور ہم نے ان پر ابر پر پر سائےواں کیا اور ان پر من وسلوا اتارا کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزیں اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا لیکن اپنی ہی جانوں کا برا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بنی اسرائیل کے ایک بہت پرانے واقعے کا ذکر جو ہے وہ فرمایا ہے جس سے ان پر اللہ تعالیٰ کی متواتر مہربانی اس کا مقصد حضور علیہ السلام کو تسکین دینا ہے کہ موجودہ اسرائیلیوں کی ریشہ دوانیوں مخالفتوں سے آپ ملول نہ ہوں ان کا دستور تو ہمیشہ سے ہی یہ رہا ہے سنچ ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کی اولاد ہیں اس لیے انہیں بارہ قبیلے کر دیا گیا تھا ہر بیٹے کی اولاد ایک قبیلہ یہ لوگ ایک سنگین جرم کی بنا پر ایک لکو دک جنگل پیا میں چالیس سال کے لیے قید کر دیے گئے وہاں سے نکلنے کے لاکھ جتن کیے مگر نہ نکل سکے دن بھر جہاں سے نکلتے اور چلتے شام کو وہاں ہی فریاد کی حضرت موس علیہ السلام نے رب سے عرض کیا تو اللہ نے حضرت کریم سے فرمایا کہ فلاں پتھر پر اپنا آسا مارو آپ نے آسا مارا اس سے فوراً پانی کے بارہ چشمے پھوٹنے لئے ایک نالہ جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا تھا ہر قبیلے نے اپنے نالے سے پانی لینا شروع کر دیا کیونکہ وہ اگر ایک نہر سے پانی لیتے تو آپس میں لڑ پڑتے اس کے علاوہ رب نے جن میں ان پر ہلکا سفید بادل مقرر فرما دیا جو برستا تھا بلکہ انہیں دھوپ سے بچاتا تھا اللہ اکبر کبیرہ تو کیسے کیسے انعامات ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں پر جو ہے وہ نچھاور فرمائے تھے میرا پاک رب ارشاد فرما رہا ہے لم کذا لکا نبلو ہم بیما كانو یقصون اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا كہ دریا کے کنارے تھی جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی اور جو دن ہفتہ نہ ہوتا نہ آتی اس طرح ہم انہیں عذاب کرتے تھے اسی طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب یاد رکھیے آیت مقدسہ میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جس سے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا درس یہ دیا گیا ہے محبوب اپنے زمانے کی یہود مدینہ سے ان یہود کے متعلق دریافت کریں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کنارہ سمندر پر ایلا بستی میں رہتے تھے ان کا گزارا مچھلیوں پر تھا اللہ نے ان کی آزمائش کی ان پر ہفتے کے دن شکار کرنا حرام تھا واقعہ یہ بنا جب ہفتے کا دن آتا تو سمندری کے کنارے بے شمار مچھلیاں اپنے منہ نکال کر پانی پر نمودار ہوتی جنہیں یہ لوگ ظاہر ظہور دیکھتے اور جب ہفتے کے علاوہ اور دن ہوتا تو مچھلیاں غائب ہو جاتی ہیں شکار کی کوشش کرنے پر بھی ان کے ہاتھ نہ لگتی یا بہت ہی کم لگتی ان کا یہ امتحان آئندہ عذاب کی تمہید تھا اور آئندہ والا عذاب ان سے اس لیے آیا کہ وہ بڑے پرانے مجرم پاپی عادی فاسک تھے یہ امتحان ان کے عذاب کا ذریعہ بنا تو بہرحال یہ واقعہ بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اپنے پاک کلام میں جو ہے وہ بیان فرمایا ہے چنانچہ ارشاد خدا بندی ہے اللہ کا فرما رہا ہے عزتا رب اثن الا یومتی موہمس الزاب اباب اور جب تمہارے رب نے حکم سنا دیا کہ ضرور قیامت کے دن تک ان پر ایسے کو بھیجتا رہوں گا جو انہیں بری مار چکھائے بے شک تمہارا رب ضرور جلد عذاب والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے درس دیا گیا اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنے, زمانے کے یہود آپ اپنے زمانے کے یہود کو یا سارے لوگوں سے ذکر کر دیں کہ سرکش بنی اسرائیل کے عذابوں کا سلسلہ اس مسخ پر ختم نہیں ہو گیا بلکہ اللہ نے گزشتہ نبیوں ان کے صحیفوں ان کی کتابوں کے درمیان کے ذریعے اعلان فرما دیا تھا کہ چونکہ یہ لوگ آج مجرم ہیں اس لیے قیامت ان پر سخت بادشاہ مسلط ہوتے رہیں گے جو انہیں سخت تکلیف دیا کریں گے قتل و غارت دیش نکالا غلام بنانا ان پر جزیہ مقرر کرنا ان سے سخت تر کام لینا وغیرہ وغیرہ چنانچہ ان, سے بخت ان پر بخت نصر جیسے ظالم بادشاہ مسلط ہوئے جنہوں نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا یہ سلسلہ وقفہ, وقفہ سے تاکہ مت غنی حضرت علیہ السلام کی تشریف آوری تک نہ رہے گا بلکہ تشریف آوری تک رہے گا پھر یہ دنیاوی عذاب ہی انہیں نہ ہوں گے موت و قبر و حشر کے عذاب اس کے علاوہ ہیں ان عذابوں کو وہ دور نہ سمجھیں اللہ تعالیٰ جلد عذاب دینے والا ہے لیکن اگر یہ توبہ کریں تو رب ان کے سارے گنا بھی مواف فرما دے گا اللہ اکبر کبیرہ اور ان پر رحم و کرم کی بارشیں بھی ہوا کریں گی تو یہ واقعہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان جو ہے وہ فرما دیا ہے چنانچہ ارشادِ خداوندی ہے میرا پاک رب فرما رہا ہے سورہِ اعراف ہی ہے اور آیت مبر 175 وَطْلُ عَلَيْهِ النَّبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَفَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ اس سے صاف نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا یہ دراصل بلام بن باورہ کا واقعہ ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمایا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں یہ بہت بڑا عالم تھا صوفی پیر تھا لیکن پھر یہ کفر کی موت اس وجہ سے مرا کہ اس نے اللہ تعالی کے جلیل القدر نبی حضرت موسی علیہ السلام کے لیے صرف دنیا کی دولت کی خاطب جو ہے وہ بد کرنے کی کوشش کی بلکہ وہ دعا کر دی اور اس کی زبان پھر کتے کی طرح لٹک کر اس کے جو ہے وہ سینے پر آ گئی اور یہ کفر پر مرا میرا رب فرما رہا ہے وللہ الاسماء الحسنى فدعوه بيا وذر الذين يلحدون في اسماء به فيجزاؤنا سيجزاؤنا سَي ما كانوا يعملون وَمِمَّنْ خَلَقْنَا عِصَابَةٌ يَهدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَ عادِلُونَ اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام ان سے پکارو اور انہیں چھوڑ دو جن کے ناموں ناموں میں حق سے نکالتے ہیں وہ جلد اپنا کیا چاہیں گے اور ہمارے بنائے ہوئےوں میں سے ایک گرو وہ ہے کہ حق بنائیں اور اس پر انصاف کریں جو ہدایت دیتے ہیں ساتھ حق کے اور اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ناموں کا ذکر فرمایا ہے قرآن کریم کی چار صورتوں میں اللہ تعالی نے سورہ اس مبارک سورا میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا اپنے مبارک اسماں کا ذکر کیا ہے ویسے تو آپ کوئی بھی قرآن کریم کا سر ورق دیکھیں شروع میں اسماء الخسنا لکھے ہوئے ہوتے ہیں جگمگا رہے ہوتے ہیں تو وقتن ف وقتن ان کو پڑھتے رہنا چاہیے اس سے الحمدللہ دنیا اور اخرت میں نیکیاں ملتی ہیں اور اللہ رب العزت جو ہے وہ کرم فرماتا ہے اسی طرح اس ہی نوے سے بارے میں یہ بھی ہے هو الذی خلقکم من نفس واحده فجعل منها زوجا لیسکنا الیھا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا ففمرت فلما فلما سال خنڈن لَهُ می فِي مَا آتَاهُمَا سور اللَّهُ عَمَّا پون ترجمہ کنظوری وہ ہی جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا کہ اس سے چین پائے پھر جب مرد اس پر چھایا یا اسے ایک ہلکا سا پیٹ رہ گیا تو اسے لیے پھرا پھر جب بوجل پڑی دونوں نے اپنے رب سے دعا کی ضرور اگر تو ہمیں جیسا چاہیے بچہ دے گا تو بے شک ہم شکر گزار ہوں گے پھر جب اس نے انہیں جیسا چاہیے بچہ عطا فرمایا انہوں نے اس کی عطا میں اس کے ساتھ جی سے ٹھہرائے تو اللہ تعالی کو برتری ہے ان کے شرک سے جو وہ شرک کرتے ہیں تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت پاک میں جو ہے جو فرمایا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم و حبہ کا ذکر ہے اور اس میں عام کفار و مشرقین کا تذکرہ ہے ان کے کفر اور منافقت کے بارے میں تو درس دیا گیا کہ مشرق کافروں اللہ تعالیٰ وہ قدرت والا ہے جس نے تم میں سے ہر ایک جان یعنی اس کے باپ سے پیدا کیا اور اس باپ کی جن سے اس کی بیوی بی بنائی کہ وہ بھی مرد کی طرح انسان ہے غیر انسان نہیں پھر جب وہ دونوں یعنی تمہارے ماں باپ جمع ہوئے اور حمل قائم ہوا اس طرح کے پہلے تو نتفے کے شل میں پیٹ میں رہا جسے ماں کو کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی اور ماں سے پیٹ میں لیے پھر جب پیٹ میں بچہ بڑا ہوا اور ولادت کا زمانہ قریب آیا تو ان دونوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور نظر مانی کہ اے مولا اگر تو ہم کو صحیح سالم زندگی کے لیے عطا فرما دے صحیح سلامت والی زندگی عطا فرما دے تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے اس طرح کہ اس بچے کو تیری عطا مانیں گے ایمان لائیں گے بچے کو مومن بنائیں گے تو یہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں جو ہے وہ فرمایا ہے سناچے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ ہے خدا بندی ہے عیدا پوری القرآن لَهُ لَعَلَّكُمْ تُرحَمُونَ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اس آیت پاک میں قرآن کریم کو بلند آباز سے ایسے لوگوں کے سامنے پڑھنا کہ جو ظاہر ہے کہ قرآن سننے کے لیے جمع نہیں ہوئے تو منع فرمایا گیا اور پھر یہ بھی ہے کہ جو بلندبا سے تلاوت کرے تو اس کا سننا فرض ہے تو قراءت امام کے پیچھے فرض نہیں بلکہ امام کی قراءت ہی مقتدیوں کی قراءت ہے کیونکہ اللہ نے بڑے واضح طور پر یہاں فرما دیا کہ جب اللہ کا پاک کلام سننا جائے پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو چنانچہ ارشاد ہوا یس القا انل انفال قلف اللہ, اللہ محبوب تم سے غنیمتوں پوچھتے ہیں تم او غنیمتوں کے مالک اللہ ورسول ہیں تو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس میں محل رکھو اور اللہ رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو یہ سورہ انفال شریف کا آغاز ہے اور اللہ رب العزت نے یہ پہلی آہت مقدسہ سورہ انفال انفال میں جو ہے وہ بیان فرمائی ہے اور درس یہ دیا گیا اس میں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین بدر اسلام کے پہلے غازی آپ سے غنیمتوں کے متعلق پوچھتے ہیں کہ ان کا حکم کیا ہے کیونکہ بدر پہلا اسلامی جہاد ہے اور یہ غنیمت پہلے غنیمت ہے اس لیے یہ ان کے احکام سے بالکل بے خبر ہیں آپ جواب میں ارشاد فرما دیجئے اے محبوب کی غنیمتیں اللہ رسول کی ہیں ان کے احکام پر نے دیا سناچ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے یو خ ربو کا إلى ملائقتی أني معکم خسببي ت الذيہ آمو وسهؤ ک في قلوو بال الذين کافروروبا فضریبو فوق اناکی اناکی وذریب من هم ق لنام ظ غق ببي ا هم شاقلغا کوم فضووقو ہو الله اكبر۔ ترجمہ کن ایمان جب اے محبوب تمہارا رب فرشتوں کو وہی بیچتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم مسلمانوں کو ثابت رکھو ان کریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈالوں گا تو کافروں کی گردنوں سے اوپر مارو اور ان کی ایک ایک, پورے ان کی ایک, ایک پور پر ضرب لگاؤ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے یہ تو چکھو اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کافروں کو آگ کا عذاب ہے تو یہ ابو الحب کی موت جو ہے وہ اصل میں اس آیت مقدسہ کے ضمن میں مفسرین کرام نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہے حضرت ابو رافع جو حضرت عباس غلام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اسلام تو ہجرت نبوی سے پہلے ہی داخل ہو چکا تھا حضرت عباس اپنا اسلام کفار مکہ خوف سے ظاہر نہ کر سکے ہتا کہ وہ بدر میں کفار کے ساتھ انہیں کے خوف سے چلے گئے تھے ابو لہب نے اپنی جگہ آس ابن ہر شام ابن مغیرہ کو بیچ دیا تھا مگر خود مکے میں سخت بے چین بے قرار تھا جب بدر میں کفار کی شکست کی خبریں پہنچی تو اس کی بے قراری اور بڑھ گئی یہ زمزم کے پاس بیٹا ہوا اپنے تیر سیدھے کر رہا تھا تو حضرت عباس کی بیوی بی میرے پاس بیٹھی تھی کہ ابو لہب بھی آ گیا شور مچا کے بدر سے ابو سفیان جو ہے واپس آئے ہیں وہ بھی ابو لہب کے پاس آ کفار جمع ہو گئے ابو لہب نے ان سے پوچھا تم بدر کی جنگ کا چشم دید واقعہ مجھے سناؤ تو سارا واقعہ بدر سنا دیا گیا اس دوران میں یہ کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ سفید ایمام والے چت ابھرے گھوڑوں پر سوار ایسے لوگ دیکھے جنہیں کبھی نہیں دیکھا تھا یا آسمان و زمین کے درمیان فضا سے اترتے تھے ابو رافی کہتے ہیں کہ اس میرے منہ سے نکلا یہ تو آسمانی مدد تھی اس پر ابرہ کہ میرے غلام کو کیوں مار رہا ہے انہوں نے ایک چوب اٹھا کر ابو رحب کے سر پر ماری جس سے وہ زخمی ہو گیا اور بولی کہ کیا تو ابو رافع کو اس لیے مار رہا ہے کہ اس کا مولا عباس قید ہو گیا ابھی تو میں موجود ہوں ابو لہب ان سے کچھ نہ کہہ سکا میرے سینے سے اتر کر زخمی حالت میں چلا گیا پھر قدرتی زور پر اس کے پاؤں میں ایک زہریلا دانا نکلا جس سے وہ ساتویں دن مر گیا تو بہرحال اس کی موت کا واقعہ مفسرین نے جو ہے وہ عیسائیت کے ضمن میں بیان کیا ہے تو یہ چند مشہور آیات اور ان سے متعلق کچھ تفصیل مختصرا اجمالا میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے اللہ تبارک وطالعہ کے فضل سے الحمدللہ للہ نواں سپارہ بھی ہمارا اس سے متعلق خلاصہ مکمل ہوا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی رب نے چاہا تو کل انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے وقت کے مطابق ساڑھے آٹھ سے ساڑھے نو کے درمیان انشاءاللہ ہم اللہ سے دسویں کا خلاصہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ رب العزت اپنی وارگاہ میں قبول فرمائے آمین اللہ معمین ثمہ آمین وما علینا البلابین عادل بھائی انشاءاللہ ترابی کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں پھر سوالات فرمائیے گا ساڑھے نو یا دس بجنے والے ہیں اور معذر چاہتا ہوں ساڑھے نو ہونے والے ہیں اور اذان عشاء بس ہوا ہی چاہتی ہے تو نماز عشاء اور اس کی ترابی کے بعد انشاءاللہ ہم آئیں گے پھر اگر آپ بھائیوں کے سوالات ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ جوابات دے سکیں انشاءاللہ تعالی تو کوئی بھائی مائک پر تشریف لے آئیں ہو سکے تو ناز شریف پہ لے فرمائیں یا آپس میں گفتگو کریں یا بیان شریف لگا دیں مدری چینل کی ترکیب فرمالیں جو بہتر سمجھیں فرمائیں کوئی بھائی مائک پر تشریف لائیں ہینڈ ریس کریں ہم مائک چھوڑتے ہیں کیونکہ ہمیشہ کی نماز کے لیے جانا ہے جی مدینہ تجسلام تشریف لائیے السلام علیکم و اللہ Bye-bye.